اولا اليهم واصحابي وللصدق اصطفوا والوفا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي ینا منو سلو سل مو تسلیم ذوق شوق سلاتو <تسلح> السلام علیکم سیار رسول اللہ ان کے پلو وسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ تو السلام علیکہ یا سیدی یا رحمت مین وال صحاب یا سید یا محمد رسول اللہ جس انداز جس اندازوں سبشانی اور خطرہ السلام ولیکم وحمۃ اللہ سلام میری بات رکھو اس وقت جان بوجھ کے جان تکے نہ ہی اپنی زبان دندہ نا پکے رکھنا پی. زبان رو سلا نکلنا جائے یہ ماہرومی نکلی ہے اللہ رسونی گل پسند نہیں بات میری سمجھ آ جائے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اپ سرکار دی ذات پاک تے و سلام پڑھنے اخلاص اور خود سے نے یہ بڑا مقام رکھدا ہے خصوصا جیسے وقت اکھیا جائے پڑھو اس وقت پھر جان بوج کے اپنے خیالات اندر مست محاورے نہ بن کے عاشق بھی بنے بڑے عاشق رسولاں اس وقت اکھیا بھی جا رہے ہیں تو سہی کوئی مل کے پڑھ لو پھر اس بعد تساں آرام فرما لو اے جی پھر بھی اے بڑا نب کے زبان نو دندا تھلے س <محفل> شریف برکتی پیدا مگر آخرکار جنہیں احتمام کیتا ہے، آخر جن رہ رہ رہ کی ریاست رکھنی ہے کہ خیال ہے ریا یہ سوکے کے با دل نہ جس طرح بھی جنابری طوجو ذوق کو, کو گال سمجھا یعنی جنابری شریف لیا کوئی ایسی ویسی گل بات ہو جانی چاہیے ایسی گل ضرور ہو جانی چاہیے جی دل کے دروازے کچھ نہ دستک دس دے وے. زندگی کے اندر ایمانی دی روحانی کچھ نہ کچھ رونق پیدا ہوا جیسے نیت ہی بیٹھا بسا دعا کرو گے اللہ فریاد خیر ولتا ہے جل مجدی بندہ نہ چیز دے دل دماغ زبان و ذہن ہر طرح خطا تو مامون فرماو صدقہ مدنی تاجدار محبوب خدا اشرف انبیاء بعتائے الہی مالی کی حرد و سراء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عابدی غرفیم بریندہ نعلین پاک دے تقدس صدقہ کل میں حق بولی توفیق نصیب فرمائے بیم عمد انتظار صاحب نے محبت اور اجقین ان اخلاص دینا اسم افرشیف نے اتمام کیتا ہے ساتھی بھی سردید محسن دندر تشریف لے کہ انہوں یقیناً ان اخلاص نگیت دینا لیائے اللہ تعالی مزید اخلاص دندر پرکتہ نصیف فرماؤے اور منہوں جناب اور انہوں کو گل سمجھانے دیں توفیق نصیف فرماؤے منہوں بھی جس طرح جناب اور اخلاص نگیت دن لائے ہو منہوں بھی اللہ تعالی اخلاص دی دولت نصیف فرماؤے انشاء اللہ اگر جناب اور اخلاص دن ایک گل کر رہے ہیں اگر میرے اندر اخلاص اللہ دعا, دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے اندر بھی پیدا فرما فرض کرو فرض کرو فرض کرو یہ ایسا ویسا ارادہ ہے تعالی اللہ تعالی گا دوستو میں جنابروں کے سامنے جس موضوع نو چلانا ہے کوشش کرا گا کہ گل نو پھیلن تو بچاو گل سنبھال کے جی سملی گل ہوئے نہ پھیلن تو بچے جائے وہ مومن وہ گل یاد رہ ہے اگر گل پھیل جائے وقتی کئی بار اصوق اور لذت بن جاتی ہے مگر گل زین چ نہیں رہی کوشش کرا گا کہ گل زینوں نال بیٹھتی جائے بکھرن تو پھیلن تو بچاواں گا میں جنابوں نے جی گفتگو موضوع سمجھا ایک بار عمل سمجھ لو پوری توجہ نال ادھر ویخو میری بات سنوان موضوع جب منیا جنابروں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ہدایت، ہدایت کچھ کش نمونہ سامنے ہومومن ایسا ہی کہ کوئی بھی فن نے کوئی بھی فن نے جیسا بیٹھے تشریف فرما نے ڈاکٹری دا لفزا بھی, دین بھی ہونا سا جنی دیر تک اپنی اکھا لے کئی مردم ویخ نہیں, مرتبہ ویخ نہیں ایک مثال دیتی ہے سمجھا کم اور کم خوش خوشا ہونا پہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت واسطے پرانے مجید ہے مگر یدل بھی ہی وجہ دی بھی کثیر قران مجید تو ہدایت حاصل کرنے واسطے یاد رکھو گمرائی ہوئی ہدایت ہوئی دوویں شینیاں نے جویں سیرت مصطفیٰ دا نمونا جلدی پھر دی تصویر و تفسیر او مدنی تے ائی دا ذات پا کے ادھر میں کوئی مختصر لفظن الم موضوع سمجھاواں قران مجید تو ہدایت کوئی حاصل کرنا چاہوے سیرت مصطفیٰ میرے نبی دی زندگی نو کٹ دے وے قرآن تو کدے ہدایت نہیں مل سک دی ایمیں حضور پاک سرکار آپ دی صیرت پاک قرآن پاک دی تفسیر میرے نبی دی صیرت پاک ہے اور حضور پاک دی صیرت پاک دی کھل مکھلی ٹر دی پھر دی تصویر او صحابہ کرام دی زندگی پاک ہے موضوع کیا ہوئے گا جس طرح قران مجید تو ہدایت لین واسطے دامن مصطفی ضروری ہے ایویں سیرت مصطفی تو سبق لین واسطے صحابہ کرام دا دامن ضروری ہے۔ یعنی میں جناب انہاں نو اج دے موضوع دے اندر ای گل سمجھاواں گا کہ میرے نبی دی سیرت پاک امت واسطے کامل نمون ہے مگر حضور دی سیرت پاک اونھی دیر تک پوری نہیں ہو سکدی جنی دیر تک 411 دی خصوص بالخصوص 411 دی زندگی نو نال نعرہ لا لیا جائے ہن این دے میں گلاں پیش کراں گا جنو اں بکھرن تو ہٹ کے ایک ترتیب دے نال چاری گیا چار ہی گلاں اون گیاں 411 دیاں اون دے وچ ڈھیر سارے سبک دیاں گلاں اون گیاں موضوع جناب اورانو جی میں کو مان دستیاں کو سنجیدہ جے محسوس ہوئے نا اپنی جگہ تے پختہ بھی ہوئے گا سنجیدہ تھا تے سنجیدہ ہوئے گا زوقی تھا تے زوقی ہوئے گا اور تو ساتھ دل زمین ال بیٹھو گے انشاء اللہ العزیز ایمان تازہ ہوئے گا بالکل احسا آواز زور لگان دی بالکل ضرورت نہیں ہے بولو سبحان اللہ میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ایک چھوٹی جی تمہید ہے وہ بھی بڑی قیمتی اور اس بعد اگلیاں گلا بڑیاں اہم نے پوری توجہ آپ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ. دیا تین موٹیاں موٹیاں بڑیاں نمایاں قسم دیاں خواہشات سن چاہتا سن. بولو تین سن بولو تین آپ دیاں اے ہر ویلے سینے گردش کرنا تین خواہشات اور تین چاہت جنابر پتہ ہے نبی علیہ علی سلاۃسلام جنہ نے کلما پڑھیا تعلق جڑیا ہے وہ تین طرح لوگ ایک نے صحابہ ہے کرام حضور دا کلمہ پڑھیا غلام بنے مگر گھر دے فرد نہیں پھر فر گیا جاؤ گھر دے فرد ہیں مگر آپ دے جسم دا حصہ نہیں وہ کون نے ہزور پاکدیا گھر والی تیسرے حضور دا کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے غلام بنے گھر دا فرد بھی ہیں اور جسم دا حصہ بھی بات سمجھ رہا یا نہیں رہنے لوگ آ گئے میری گل سمجھا گھر اہل بیت نے مگر بعض فرد ہیں جسم دا حصہ نہیں بعض فرد بھی ہیں تے جسم دا سیدہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ فرد بھی ہیں اور جسم دا حصہ پاک بھی ہیں حضرت امام حسین و حسن آپ فرد بھی ہیں جسم پاک دا حصہ بھی ہیں ایک تے تھوڑی جی گل کرنا توجہ نہیں چاہیے دیئے تو پتا ہے تو انہوں پتا, پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات جنی بھی بنی ہیں پہلے گل سمجھو جنی بھی بنی ہیں انسان سارا نلوال ہے کیوں کیونکہ یہ انسان واسطے بنے وی خلق مافل جمی سبب کون ہے انسان انسان دا سبب کون ہے حضرت آدمے علیہ تو سلام اگر آپ نہ دے انسان دنیا دن در نہیں سنا سکتے اور پھر حضرت آدمے سلاح سلام آپ دی پدائش دا سبب کون ہے مدنی تاجدار کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ واسطے کائنات نو سجایا ہے گل سمجھیا ہے کائنات نالو انسان آلہ کیوں ہے کہ انسان نہ ہوندہ تکد کائنات دا وجود نہیں سی ہو سکدہ او اہلِ بیت دو طرح دے حضور دیاں گھر والیاں اور حضور دی اگو اولاد پاک او بھی اہلِ بیت اے بھی اہلِ بیت میں واندہ قائل نہیں ہاں پر تنو پتہ ہے حضور دے جسم دا حصہ زہرہ پاک ونی دیر تک دنیا دے اندر تشریف نہیں تن لے آ سکدیاں جنی دیر تک حضور دی گھر والی سیدہ خدیجہ کل کبراہ دا وجود نہ ہوئے تے سونیا جڑا سبب بنے او افضل ہوندا ہے جڑا سبب بننے او افضل ہوندا ہے کائنات سبب انسان ہے انسانال افزل ہے اہل بیت حضور دے جسم شریف دا جو حصہ نے وہ سبب حضور دیا گھر والیاں نے تا کر کے ابھی آخر وہ بھی اہل بیت نے یہ بھی اہل بیت نے پر حضور دیا گھر والیاں دا مقام ہزور دیاں بیٹیاں پاک زیادہ ہے مگر جھگڑے دی لوڑ حضور دیا نمایاں قسم دیا تین خواہشات سن لفظوں کو ہو فرماوے پہلی آپ خواہش سے اللہ تعالیٰ خران فرماندہ میں تھوڑی تھوڑے چلتے چلتے جاگ گے انشاءاللہ شاء مزید گم گرم جائے گا توجہ حضور پاک خواہش شریف سی کہ میرا دین دنیا اندر غالب ہو جائے ٹھیک ہے اپنے وقت میں جناوروں اشارہ کر دیا سن جناوروں نے ویسے یہ طریقہ کار اختیار کیا میں راضی خوش ہوں بالکل ٹھیک ہے پریشانی شروع بننی شروع ہو جانی سمجھو سب نالوں پہلی شہ کیا ہے نبی پاک دی پہلی خواہش دین پاک دنیا کے اندر غالب ہو جائے ایک خواہش دوسری خواہش نبی علیہ دے ذہن شریف صلاح شریفر سی کہ جڑے میرے پشیدہ احکام و معاملات نے گھر دے تنہائی دے جنہ تعلق خصوصا خصوصاً بیبیاں پاکان اور بیبیاں اے احکام بھی دنیا تک پہنچ پردے دے احکام بات ہے سب احکام ذہن محفوظ کر کے امت دیا بیبیاں تک پہنچانا یہ ایک بیٹھے بی بہت مشکل سے دو خواہش ہیں تیسری خواہش جدو رب نے دو خواہشاں پہلے پوری کیتیاں نا میں تفصیل کرنا پھر جدو جو لوگ جوک در جو در جو کلما پڑیا تو مسلمان ہوئے نا تے نبی علیہ السلطریفر ایک خواہش پیدا ہوئی ربا میرے ہن جی کردائے میں محمد ہواں تیرے راستے دے اندر میرا جسم کٹیا جائے میں شہید ہواں میری بڑی تمنا ہے بڑی خواہش ہے کہ کورا شہید ہواں مولا میرا جی نہیں بھردہ دوبارہ پھر زندہ ہواں پھر شہید ہواں پھر دنیا چاہواں پھر شہید ہواں آپ نے فرمایا سونیاں گل تیری بھی موڑنی نہیں پر تین جدو تسا شہید ہوگے کافراد یک کھا تھنڈیاں ہونگی ہاں آتے یار نو دکھ ساڈے یار دکھ پہنچے تے کافرن دی اکھا ٹھنڈیاں ہون میں رب نو گواہاں نی واللہ یاصبو کا من الناس کسے دی تلوار دی جرت نہیں کسے دی تلوار دے اندر اتنی جرت نہیں رکھی رب نے فرمایا کہ اے محمد جو تیری جان نو نقصان پہنچا سکے انج نہیں ہوئے گا ہاں اے خواہش سونیا تیری پوری ہو جائے گی اے تین خواہشاں پہلی خواہش دین غالب ہوے میں بہت لمبا نہ کراں پہلی خواہش ہوے ایک خیش پوری کی تھی ہے نبی علیہ السلام دے صحابہ اکرام نے حضور پاک سرکار دی خواہش شریف سی کہ میری تنہائی دے مسئلے امت تک پہنچ جان ایک خیش پوری فرمائی ازواج متحرات نے حضور دی خواہش سی کہ میرا جسم کٹیجے میں قربان ہوا میں شہید ہوا رب نے یہ خاحش کی پوری جو حضور پاک نے فرمایا و حسین میرے جسم کا حصہ نے حضور نے جسم دا حصہ فرمایا دونوں شہید ہوئے ایک ناہد سرری دوسرے نہاد تہری سونے تیری خاحش پوری اج پوری کہ تینو شہاد ترری تین شہاد تہری جو تیرے وجود دا ٹکڑا نے انہوں دے ذریعے اطاف فرما چھوڑی ہے میں دوبارہ فردہ را دے ہو سکتا جذبات دندرگل نگل نہ جائے اے دروے کو حضور پاک سرکار دی خواہش شریف تیسری کیا سی شہادت آلی سونے تو شہید ہو بے کافران دیا کھا ٹھنڈی آن میں نے نہیں ہے ہنج کرنے آ تیرے وجود دا ٹکڑا ہونگے حسنو خسین شہادت دو طرح دی سلی جاہری سدی جہری تفصیل والی جانا چاہتا جسم دا ٹکڑا رب نے تین چا پوریا فرما چیری بات نو سمجھ رہا یا erm. yeah. نہیں <S -ương tasks> سمجھ رہا ایڈ ہو سمجھ چیزوں آ گئی گل کہ خبردار خبردار خبردار حضور پاک سرکار گھر سوچے پلیت یار گھر اے خیال جائے میں گل گا یاد رکھ او دربار ہے کہ فاروق اعظم مرگا جدو ہاتھ سے چھاہتے دے میرے نبی دی نگاہت تھلے آوے فرمایا دل اینا پاک ہو گیا گھر والی دے قریب کا دیوی خواہش نفس واس دیکھ دی یہ ہی نہیں ہے جس محمد پاک دی اپنی پاک دی عظمت نہ اے عالم ہے کہ حضور پاک دی ہاتھ سے چھاہتے دیتا ہے بس میرے نبی دی نگاہ پہیے کمال ملے فرمایا خاہش پیدا خاہش پیدا نہیں ہوئی عثمان غنی میرے نبی نے جدو جی ہاتھ اٹھا کے فرمایا اج محمد ہاتھ نہیں عثمان دا حد سمجھے آجے فرمایا پوری زندگی او سجا ہاتھ میں اپنی شرم دے نیڑے نہیں جانے دیتا اندازہ کرو کیویں سوچ سکنےاں کہ اوتے خاہش مینوں لفظ بول دیا حیا ہوندی ہے کہ اوتے شہوت والی گل ہوئے گی اوتے نفسانیت والی گل ہوئے گی مگر نہ سوچو جی تو میرے نبی پہلا نکاح ہویا ہے توجہ میرے نبی کی عمر کنی ہے پچیس سال اور گھر والی دی عمر کتنی ہے 40 سال اندازہ تے کرو کنا فرق ہے کنا تفاوت ہے میری بات نو ذہن وچ رکھیا ہے سونیا خواہش ہوے ثابت ہوئے پھر اندر حال نہیں ہوندا میرے نبی نے گل مکا چھڈی فرمایا او میرے غلامو او لوگو ذہن وچ رکھیا جے محمد نے رشتے لے محمد نے رشتے دتے فرمایا خبردار نہ سمجھیا آجے محمد نے اپنی مرضی کی تھی ہوگی جی وہی خدا دی آئیے میں محمد نے کر چھوڑیا <تصفح> <تصفح> <تصفح> پیش جدو گھر والی لگے خاموش نے نہیں بولے رب نے سورت نور دکھو سا اماشہ سدیقہ پاکنی چار کے دسیا ہے وہ محمد پاک جد انتخاب میں کیتا ہے پھر دفاع بھی میں خود رب کر چھوڑا گا تو فرما چھوڑا جدو انتخاب رب د جدو انتخاب رب دا سا جدو انتخاب رب دا سی نبی پاک نے بھی عرض کی ربا رب کہ جس گھر والی دا انتخاب کر کے کہ میرے نکاح کروایا ہی دنیا دیا, زبانہ بیاں دیا نے رب فرمایا ہو رہا سونے خاموش رس ہاں وقت انتخاب میرا ہے پھر جواب بھی میں دیاں گا پاک دامنی بھی میں بیان کرا گا تا کہ دنیا نو پتا لگے جڑا تیریاں گھر والیاں دے بارے تیری اہل بیت دے بارے زبان کھولے او چنگی ماں پتر نہیں ہوئے گا جو چنگی ماں پتر ہوئے گا او تیرے صحابہ نال وی پیار کرن ہوئے گا او تیری اہل بیت عزت وی کرن والا ہوئے گا تیریاں گھر والیاں نو ماں سمجھ کے عزت دا سلام پیش کرن والا وی اے ادھر ویکھو حضور نے اپنی مرضی نہیں کیتی چالی سال دی عمر سد خدیج دی اعلان نبوت فرمایا پچونجا سال کیونکہ آغاز آغاز معاملات نبوت سی تبلیغ کرنی سی حال بندہ ہر طرف دکھ مصیبت تکلیفا پہاڑ سل حضرت سیدہ امہ شاہ صدیقہ نے عرض کی تو اکثر سیدہ خدیجت دے, کر فرمان دے ہو سمجھ نہیں لگ دی. اتنا ذکر کیوں فرمان دے ہو کہ اندر کو شدیک شہ پک دیلیاں والے روانہ فرما دخر قدر کیوں ہے میرے نبی اکا مسو فرمایا ان غلام دیا قطار قطارا میں محمد رستے کڑیاں پیشاب نے اگر میں گھرو باہر نکلیاں میری واپسی دی امید نہیں سی آ جائیں پیشا مڑیا میرا پیر خون نال بھرے بچ جی پی ہوئی ہے جتی بہر نہیں نکلتی خون سرے سرے رس کے جم گیا ہے ہے گرم پانی محمد دا دل ہوئے ہمیشہ دل تکڑا کر کے آخر محمد آ خبر آیا جی نا رب نہیں چھوڑے گا رب تا ساتھ نہیں چھوڑے گا اس ویل ایج دی بی, بی چاہی سی جیڑی دی تسلی دلی ہو تسلی دے نواز دے چھوٹی عمر دی نہیں وڈی عمر دی چاہی دی سی رب نے سیدہ خدیجتر قبران نصیب فرمائیے مسئلے یاد کر نواز شریعت یا گلہ یاد کر نواز دے وڈیاں عمرہ دن حال اوکھا کم ہو جاندہ ہے ان دے واسطے چھوٹی عمر چاہی دی سی تا رب نے سیدہ امہ آئشہ سیدیقہ نال نکاح کروا چھوڑیا ہے نام تو مگر میں چل پی چنگی گل نہیں ہوں لہٰذا ایک بار ڈیلے ڈیلے جنہیں سجے کبے چادر چڑھائی ہوئی مت موت سب کی آواز کتنے باہر نہل جائے اس چادر پاوی سنبھال کے رکھو مگر ایک بار مٹھی آواز بولو اللہ بطور آیت شریف سنا نا دسا گا میرے نبی سیرت پاک کنج پوری ہوں چار دی میں اٹھی فاروق کے ابو بکر صدیق پوری فرمائی خواہش اٹھی حضرت فاروق اعظم پوری فرمائی خواہش اٹھی حضرت عثمان غنی پوری فرمائی خواہش اٹھی مولا مشکل کو شاہ پوری فرمائی ایک ایک کی گل سناواں گا وچ اچیاں اور بڑیاں زبردست اور قیمتی اور بڑیاں نصیحت آموز عقیدہ عقیدے اور ایمان نو پختہ گل کرن ہون گیاں ان جی کرے تے بولو سبحان اللہ الله رب العالمين جل ميده الكريم فرماد محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله وردوانا سجنون زوق دی تھے دو میں سنا سکتا سا قرآن مجید عظمت کے حوالے نال، پر میں اپنے موضوع تو ہٹ جا گا جنہیں گل بکھر جائے گی ذہن کے اندر محفوظ نہیں رہ سکے گی آؤ میں اپنے موضوع دی حد تک رہنا وا کہ اللہ نظرہ غورلال اور, اور توجہنال سماعت فرماوے آجے سجنہ ایدر ویخنان جیدو رب العالمین جللہ مجدو کریم نے اپنے نبی دے یاران دی اپنے نبی دے یاران دی شان دا مضمون ایک میری کال زین سے رکھے آجے آجے لیاں قرآن مجید آئتہ ہون دیا نے انہ دے مضمون ہوندے نے جیویں سورتانے اے سورت دا فلا مضمون ہے اے, اے سورت دا فلا مضمون ہے جیویں سورت البا اب می ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدل للمتقین ایندا مضمون پوری صورت دا مضمون کیا ہے رب العالمین نے ہور گلاں بھی بیان فرمائیاں نے پر جڑا بنیادی مضمون ہے رب العالمین نے یہودیاں دیاں بھڑیاں صفتا بیان کر کے امت مصطفیہ نو دسیا ہے قران مجید دے آغاز ابتداد دے اندر خبردار ایناں تو ذرا قابو ہو کر ویا جی ایویں اگلی صورت آل عمران استند رب العالمین جل مجد والکریم نے رب العالمین نے عیسائیان دیاں بھڑیاں صفتا ہونا انہاں دے بہڑے عقیدے بیان کر کے رد فرمایا ہے ہر صورت دا میں مضمون ہوندا اے ایویں ہر رکوع مضمون اے ہر آیتہ دا مضمون ہوندا اے اجڑی ماں ایت پڑھیے محمد رسول اللہ والذین ما هو اشد وعلى الكفار اے جڑی ایت شریف ہیں اے دا مضمون شان صحابائے توجہ میں گل کر لگے وا اینਦਾ مضمون شان صحابہ پر آغاز پہ ہوندا ہے محمد رسول اللہ کی تو شان صحابہ بیان کرنی زی رب العالمین نے اپنے نبی سرور دی شان پاک دے نال آغاز فرما کے دسیا ہے خبردار جڑا ਸਾڈے ਸਾਡੇ یار دے یارا دا منکر ہوئے گا کدے ਸਾڈے یار دا مانی نہیں ہو سکدا یار تو اے گا جنا سڈے یار تو یار پیار سے سلام کرا ہوئے گا توجہ ہے سجنوں ذرا ذوکر سبحان اللہ سجنا شکیل صاحب میرے ول ویکھو توجہ نال سنیا جے ذرا پیار نل بولو سبحان اللہ سجنوں ادھر ویکھنا اے ایت شریف دی تفصیل او تشریح ادھر میں نے جانا چاہندا بس ایک حدیث پاک سنانا تے چار گلاں سنانا وا سجنا میرےاں قینامدار بدری تاجدار نے فرمایا ترمذی شریف دی روایت ہے فرمایا اللہ اللہ, اللہ Oh, <laughs> اللہ اصحابي فرمایا میرے یاراں دے بارے رب تو ڈریا جائے یاراں دے بارے رب تو ڈریا آجے یاراں دے بارے رب تو ڈریا جائے ڈر لا تتخذوهم غراضا بعدي فرمایا میں محمد تو بعد انہاں نو اعتراض دا نشانہ نہ بنایا جے انہاں دے بارے زبان نہ کھولے آجے جائے انہاں دے بارے تنقید دی زبان نہ کھلے آجے جائے اے سجنا ادھر ویکھ میں واقعا بھی سنا تنقید ہے. کسے تے دا ہے؟ یا کسی عمل گندہ ہون دا ہے؟ مور سنو جتو کسے تے ہو گا یا اون دے گندے ہونے دی وجہ ہون صاحب تا نہیں ہو سکتا ترکیب تا نہیں ہو سکتی انگلتا نہیں اٹھائی جا سکتی کیوں اترا ہے گندے کیندا قیدا ہوا صحابی نہیں ہو سکتا بھی زبان نہ فرمانی ہوئیے میری ہوئی تو ہاں کچھ نہیں گیا نہ فرمانی سڈے ساری ہوئی خبردار پھر بھی زبان نہ کھولیا جے وکل واد حوسنا یار دے آ آتے یار دے یار جنت دا وعدہ فرما لیا تھوڑا جہ توجہ ہے سجنوں جر جو خن بولو سبحان اللہ سجنو سمجھیا جے وہ یارو میرے نبی نے فرمایا خبردار انہوں دے بارے زبان نہ کھولیا جے حضور نے اگار نو آدے پیار نال کی جوڑیا فرمایا فمن احبا ہوں فاب حبب احبهم فرمایا جڑا انہاں نال پیار کرے گا میں محمد دے پیار دی وجہ نال پیار کرے گا و من ابغاظهم بغزی بغضي ابغاظهم خاتم بشیر صاحب گل سنو فرمایا جڑا انہاں نال بغض رکھے گا فرمایا کیوں پہ بغض رکھدا اے کیوں اودے سینے دے اندر میں محمد دا بغض ہے او سجنا اے درویک میرے نمدری تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے دسیا اے اگر کسی نے پشان نہ ہوئے فلانا بندہ میں محمد دلال پیار کردھا ہے دیکھے آجے میرے یارنال پیار ضرور کردھا ہوئے گا اگر میرے نال بغض رکھے میرے غلامہ دلال بغض رکھے خبردار لکھ میں محمد دلال پیار دے دعوے کرے کیا رب نال پیار دے دعوے کرے محمد تو مو پھیرے قدر ابدا نہیں ہو سکدا اگر نبی دے یارنال تو مو پھیرے محمد پاک من قسم خدا دی کر کے انا کہ محمد پاک دا نہیں ہو سکدا محمد پاک دا وہی ہوے گا وہ ابو بکر دی الف تولا کے چاہے میمنال معاویہ ہوے چاہے علی دی یہ ہوے ہر اک نال سلام کرنے والا ہوے گا توجہ ہے سجنا جراضا بولو نا سبحان اللہ, اللہ تا کر کے آخر ہونے اسلام اللہ کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا ہے اسلام کا زمانے میں سکا بٹھا ہے اپنی مثال آپ ہیں یاران صفا نعرہ تکبیر نعرہ نار نعرہ سبحان اللہ <تصال> اکبر اے جری پہلی گل <تصال> ہے بڑی تبجیے تبجو ایل کر جاوا میرے آنا نامدار بدری تاجدار نے میں ابھی کنو جی آئیے میں ایک تدم یہ فرمایا میرے یار میرے سحابہ ستارے واگ نے سہابہ ستارے واگ نے محمد پاک نے صحابہ ستارے واگو نے محمد پاک چان صحابہ ستارے نے ایک گل کرنا ہونا وہ سونے ای تارے ہو کوئی کوئی چن تور نے کوئی, تو کوئی نیڑ نے کوئی دور نے کوئی اتنے چند کے نام ری دن تدار نہیں ہوں چن تور نہیں ہوں وہ چن کی علامت بن جان جیت چن ہے وہ ہے جیت وہ ہے اتنے چن ہے وہ سجنا جدو میرے نبی جا تارے اوں بن گئے او تارا کیڑا ہے میرے نبی دے یان تارے اوں ونگو بن گئے او کے رہے وہ وجرا ہر ویلے چن نال چمکدا ہے اس تارے نو دنیا صدیق اکبر دے نال یاد کردے ہے جے غار اے جے مزار اے ساڈا پیر باہو بولیا سناوا جلا سوکھ نل بولو نا سمانا فرمایا چڑ چنا تاری رش نائی تارے ذکر کر تیرے چن س سانو سجنا بازی سی اتر پج ترا جس کے پی ایسا جنم گوایا بہو یار ملے پیرار جن ملونا سبحان اللہ او سجنا ہن میں پہلی گل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپ دے حوالے دے سنانا جانا کہ کیڑی خواہش شریف سی جڑی میرے نبی دے سینے دے اندر پیدا ہوئی جی پر حضور دی زندگی شریف دے اندر کسے حکمت دی وجہ دے نال پوری نہ نا ہو سکی او صدیق اکبر نے پورا فرما کے دسے صدیق دی زندگی نو محمد دی زندگی تو بخرنا سجنکھنا میرے آقا نامدار مدنی ہزور دے دے نے, نے ایک لشکر روانہ فرمایا ہے حضرت اسامہ بن زید دا حضرت اسامہ بن زید تھان پتا ہے حضرت اسامہ بن زید کون سناو گل ذرا سبحان اللہ, اللہ. حضرا جاگیا گیا جے. حضرت جے. سونے والے اسامہ جا حضرت بن بیٹا حضرت اساما حضرت اساما اتنے گل کر لگا وا بڑے گور نال گل نو سنیا جے جدو مدری تاجدار آپ سرکار حجت البیدہ آخری حج کرنواستے مدینے دو مکہ بلنوانہ ہوئے نے حضور دے نال قافلا قافلا آپ دے منن والی آدھا کلمہ پڑھن والی آدھا نال سی حزارہ دے حساب دے نال میرے نبی دے غلام کلمہ پڑھن والے نال جا رہے نے ہو کیا رستے دے اندر میرے نبی نے اپنی سوارین روکے آئے اپنی سوارین روکے کیا ہے؟ آب دے پچھے حضرت عسامہ بن زید غلام دا بیٹا بیٹھا ہویا ہے آپ نے جدو اپنی سواری نو روکیا صحابہ فرماؤں دے نے سانو انج لگ دا سی جو وحیدہ نزول ہون لگیا ہے پر اصاوے کہا حضور پاک سرکار نے اپنی سواری نو کیوں ٹھلیا ہے آب دے نال حضرت عسامہ بن زید غلام دا بیٹا سی پیشاب آیا ہے او میرے نبی کن چرج کی مہربانی پیشاب کرنا ہے میرے نبی سرور نے پیشاب کران پورے کافلے نو روکے آئے پورے کافلے نو ٹلے آئے وہ دو پیشاب کر کے واپس آئے ہزور دچھے سوار ہوئے اس کافلے نو نواں کلما پڑن والے یمن کے لوگ بھی سن یمن دے لوگ بڑے سونے ہوندے نے بڑے خوبصورت ہوندے نے انہاں جے دو ویکھے اے حضرت اسامہ بن زید ول لے نے تنز دے نال حقارت دے نال انہاں نیواں نے حقارت دے نال حضرت اسامہ بن زید نو ویکھے آئے نال زبان چ لفظ کیا بولے آکھیا اے حضور پاک نے اے نیوی ناکا لاے چپٹی ناکا لا نی ناکا لا رنگالا ان کی خاطر نبی نے پورے لشکر پورے قافلے نو روکیا ہے ایک کی تک بنتا ہے بس اونا زبان کھولی ہزور ہویا بڑے بڑے مرتد ہو گئے بڑے بڑے ٹولہ بےمان ہو گئے پر انہیں بئیمان ہونے والی پہلا ٹولہ اوہی یمن دا سی لوگ جنا میرے نبی پسند پسند نہیں سی فرمایا پسند پسند نہیں سی تو وہ جس حضرت اسام میرے نبی نے پیار دی نگاہ ویارت کی نگاہ رب نو گز رب نے مارا ہے دسیا ہے وہ پسند سسند نہ ہو پسند نہیں کرتے اصا تھی پسند کرنے وہ جہاں سڈے یار دی پسند پسند فرمان والا ہو نعرہ تقبیر نارائے ریسال نارائ حیدری اللہ محمد چار یار ہاتھی خاجہ کتب خرید حق فرید اندازہ کرو اندازہ کرو سونے ہو گالکیڈی گہری ہے گالکیڈی توجہ طلب ہے کہ میرے نبی نے جنہوں پسند فرمایا انہا پسند نہ کی تھا جنہوں میرے نبی نے پسند فرمایا انہا حقارت نال انہا نیوی نظر نال انہا حاولی نگاہ نال بیکیا رب نو غزب آیا وہ سجنہ تا کر کے بزرگ فرماؤں دے نے اللہ دے پیارے لوگ فرماؤں دے نے جدو قردو شریف سامنے آن، آیا ہے قدو شریف بھی ہے خبردار بک بک نقلی زبان نہ کھولی پونک نہ ماری کہ تے قدو چنگے نہیں لگتے اگر تیری طبیعت قدو شریف والے بنا ہونے اپنے, اپنے سینے تتم کیتا کر اپنا سینہ کٹیا کر کلیاں بہ کے رویا کردر کندھا کیوں ہے کہ جی شہ مدنی تاجدار نے پسند فرمایا میرا اندر پسند کیوں نہیں کرتا وَسَجْنَا قَدُّ شْرِیف سَامنے آن رَقْبَتِ نَال ہاتھ بدھا کے کھاوے انہوں شکر پڑنا چاہی دائے رب نے میرے تے فضل فرمایا وَمَیَرِ اندر نُو مُنَاسْبَت مُحَمَّد پاک دے سینے نَال فرماوے جو نہیں ہے اب جو ہے وہ سونے معاملہ کن بری کہ ندیم صاحب ذرا جاگیا جائے ہاں پیچھے سا... پچھے پیچھے پیچھے آنا پہنا ہے چلو ٹھیک تیار جینا میں آپ میں ممبر چڑ کے کال آوا گا تو اٹھا کے آخا گا جی کسی پیارے کی جیارت بھی ہوتی تو سو جاؤ اگر رہی تو میری تقریر سن لو ذرا جا کل سبحان اللہ سجنو <سؤال> ایدر دیکھنا غور نال میری گل نو سنیا جے توجہ نال ذہن وچ بٹھا ویا جے معاملہ کننا نازک ہے معاملہ کتنا نازک ہے کہ جنہ حضور دی پسند نو پسند نہیں کیتا رب العالمین کتنا غضب اچھا جاتا ہے وہ کتنا جا ناپسند فرمان ہے ہاں سجنا حضور دیاں دعاں حضور دی سیرت پاک میرے نبی دا طریقہ اگر نہیں اپنا سکنے ہیں نہیں اپنا سکنے ہیں اپنے تے افسوس کی اگر خبردار میرے نبی دے طریقے تے زبان جنا حضور دے طریقے زبان کھلیا نے زبانہ کھولیاں نے زمانے دے کمینے بن گئے وہ جنا میرے نبی دی ادا تانا نے وہ غازی المدیل ورگے گاندی ملک ممتاز حسین خاطری ورگ بن گئے نی سنجنو کہ دروی اکھنا توجہ حضرت عسامہ بن زید حضور نے انہا دا قاف انہا دا لشکر روانہ فرمایا پچھلی گا لالے پاسے جاؤ کہ کیری خواہش آئے وجری صدیق اکبر نے پوری فرمائی تھی حضور پاک نے حضرت عسامہ بن زید انہا دا لشکر روانہ فرمایا مسائل مقراب نو قتل کر نواز تے و جنیلان نبوت کی تاسی حضور دے دور دندر جنیلان نبوت کی تازی حضور نے انو قتل کرنے واسطے جو لشکر روانہ فرمایا لشکر روانہ فرمایا حضرت اسامہ بن زید دا حضور دا وصال ہو گیا میرے نبی دنیا تو چلے گئے ور سجناں تھے گل کر جاواں جڑے نبی ہوندے نے انہاں دا جنازہ اٹھایا نہیں جانو وہ جتھے وصال ہووے انہاں نو اوتھے دفن کر دتا جاندے ہیں انہاں دا جنازہ اٹھایا نہیں جاندا کیوں جنازہ اٹھایا جاوے وہ سکدا ہے کوئی انجا نہیں نال اشارہ کر کے آنکھیں اے کندی لاش پہ جاوندی ہے رب نو انہاں بھی گوارا نہیں کہ نبی تے ہمیشہ واسطے زندہ ہوں دے لے اللہ। ادھر ہویا آ.. میرے نبی وصال ہو گیا پتہ لگیا اے واپس آئے واپس آئے نئید سیدنا سیدی اک اکبر آپ سرکار آپ سرکار دیا آتا ہویاں توجہ میرے نبی کی خواہش کیا سی کہ مسلم کلاب قتل دی زندگی دے اندر نہ ہوا ظاہری زندگی دے اندر نہ ہو سکیا جدو جی باری سیدھی کی اکبر دیا ہے صدیق اہویں صدیق نہیں بنیا اہویں پہلا لمر نہیں لیا گیا گار سنے آنے وہ جنہوں حضرت صدیق اکبر خلیفہ بن گئے فاروق آدم کھول آئے کہنے لگیا صدیق لج پالا عجرہ اسامہ بن زہر دلش کرے انہوں حضور نے روانہ کی تاسی انہوں حالات کچھ ہور سنگ ان حالات کچھ ہور بن گئے نے مہربانی فرماو, فرماو اس لشکر نو مدینے وچ ہی روک لینے, آئے مدینہ لینے مدینہ آے مدینے وچ ہی روک لینے کیوں ہو سکدا ہے جڑے بار مرتد ہو گئے پنج بندے تے اونے جنہ اعلان نبوت کیتا اے جھوٹا نبوت اعلان کیتا ہے ہو سکدا اے کوئی حملہ آور ہوئے مسلمانہ کول مدینے دے اندر مرکز دے اندر لشکر نہ ہوئے او غالب آ مدینہ دی باغ دوری ہتھوں نکل جاوے لہذا اس لشکر روئے تھے روکلو صدیق اکبر نے جنہوں سنے آئے آپ روپ ہیں آپ نے فروع کے آدم دے سینے تھے ہتھ مارے آئے فرمایا جنہا کفر دے اندر اینہ مضبوط تھی اج اسلام دے اندر ماڑ دل کی سنج نہیں بول سکتے یار دیا یار گلا سنیا اکبر نے فرمایا دشمنا فوج آن قتل کرے ساری بی بیان قتل کرے بی بیانوش کتے نوچنے ہو صدیق کرو ای گوارا ہے پر جا لشکر میرے نبی نے جدر روانہ کیا صدیق روک میں مینو گوارا نہیں لشکر جائے گا نال مسائل کرتاب نال جہاد کراستے آپ روانہ کس شان نال فرمایا ہے گل سنیا جے کلیاں بہ کرو گے وہ سجنا صدیق اکبر روانہ ہوئے لشکر نو روانہ کی سا حدرت سامنے بن زید نو گھوڑے تب گھوڑے سیبر نکل جاتی جتیاں سیدی کے اکبر منہ نال پیاں لگ دیا نی بارا اج بھی ہویا ہے پر آپ نے فرمایا اے لشکر ضرور جائے گا لشکر روانہ ہوا مسلم قتل, قتل ہویا خواہش میرے نبی دی سی پوری صدیق نے فرما چھوڑی ہے توجہ ہے آؤ اگلی گال لے پاس صدیق پاک دی گال کیری کی سی خواہش میرے نبی سرور سرکار دی, دی مسائلما قذاب قتل ہوئے حضور دی جنگی دیندر پوری ظاہری جنگی دیندر پوری نہ ہو سکی پوری کنیں کی تھی ہے کے اکبر نے کی تھی اگلی گال سنو ایمان تعدہ ہوئے گا جرہ پیار نل بولو نا سبحان اللہ ادربی ایک سجنہ میرے مدنی تاجدار بخاری دی روایت ہے مدنی تاجدار نے حضور پاک سرکار رمضان شریف اکیس دی رات تیس دی رات ترائے رات, رات, رات میرے نبی سرور سرکار نے تراویہ دی جماعت کرائی ہے صاحب کرام نے جدو پتا لگیا ادھر ادھر خبر پھیلیاں کہ اج صاحب قرآن خود قرآن دی تلاوت فرما نے عجیب رنگ ہوں داوے گا ہائے ہائے کتنے رنگیں تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے گرد تیرے یار پیارے ہوں گے وَسَجْنَا اِدْرَوِخ صحابہِ اکرام اِدْرُ اُدْرَ خَبْرَا بھیلیاں کہ حضور پاک خود اختلاوت فرماؤں دینے صحابہِ کرام دنال مسجد نبضی کچا کچ خچ بھری گئی اتھے گل کران سجنا توجہ نال گل نو سنے آجے. سنے آجے غور نال میری گل نو ذہن جل دماغ دن در جگہ دے آجے رب العالمین شراب نو حرام فرمایا پہلا شراب پیتی جان سی پانی دی تھا تے پیتی جاندی دی دی رب نے حرام فرمایا قسم خدا دی تاریخ پٹ کے بخام ہو کہ کوئی ایک صحابی بی بی بیمار بی بی بی ہویا ہوئے یہ تے نشے نشیتے لگ جاوے شراب تے لگ جاوے انہوں شراب چھڑاؤ کینی آؤ کر محنت کرنی پی پی بچ جانے <Ashley> جان, جان, جان مولا کرام پر کسی طبیعت خراب نہیں ہوئی کسی در خراب نہیں ہوا مریا نہیں کسی نے جان نہیں دھی جنا یار کی اکا بچ عشق کی شراب پینی ہو What's I رب نے پہلا یار دی اکا دی شراب تے لائے ان دنیا دراب نہیں رہے ہزور دل دل شام کی مر گئے رب رسول تو علاوہ کدی سوچ ہی نہیں سی کدی دہان در آئی پر سڈے اندر ایڈے پلیت ہو گئے ایڈے گندے ہو گئے سڈیا اور تو نظر ہٹ دیا ہی, ہی نہیں سڈے دماغ دے خیال ہٹ دیں نہیں ساری توجہ ہٹدی نہیں او سجنا یہ جہی اکھا نے انہوں یار کا جلوا نصیب نہیں ہویا یار دے جلوے کی دے اندر پیدا نہیں ہوئی جنہ دی جنہوں دے اندر یار جلو دی طلب پیدا ہو جاندی ہے وہ پھر دنیا دے حسن تو موہ پھیر بیند نے توجہ ہٹا بندے نے صرف ایک یاد مکھڑا یاد جاتا ہے پانسی سے چڑھتا فرد گولہ کھانا پھر زہر کھانا پھر جلا نہ اک نہیں مولا تھا ہے جتنے چاہد چمکا ہے, دا ہے, چاندہ ہے دے جائے ہٹا دج سونا چیل جدو دو چار سال گزر جان ککھ برابر والے عاشق نہیں بردے اسا تو اس کمال والے آشک بننے منی دترے نوڈا سونا بنا تکبیر e نئے سال نئے نائے بہتر شیر کر دینا وہ میرے پیارے یار اپنی سوچا زاویے سیدے کر ل مگر نہ موت نے تو سارا نو سیدا کر دینا موت نے تو سارا دماغ ہلا کے رکھ دینا سارا کی سوچ او دی نو نرست کرتے وہ دنیا کے بڑے بڑے حسن و جمال والے آئے نے بڑے بڑے قد کاٹ والے آئے ہاں بڑے بڑے سونے چہرے والے آئے نے دے حسن و جمال میچ رول گئے ل والا نہیں گئے پر دنیا قادل مدینیا گل کرا تا ہوئے گا سجنا حضرت غادی مدین کلیاں کلیا کے سوچیا جی اس گل نو آپ سرکار جیل چ بیٹھے ہوئے نے یقم روشنی ہوئی ہے یقم چانن ہو گیا آپ اٹھ سمجھ گئے کوئی خاص یان والا آیا ہوئے گا آن والا یہ پیرا تک کے ارد کی لجپالا کون دی چوٹی تے کے رب نالا نال موسا کلیم پیرا وگ پائے عرض کردے لجپالا رب نال گلا میری ملاقات واسطے میں جملہ بولن لگا وا کلیا بہ کے حضرت موسا فرمایا او ادیا اسا جدو بھی مدری تاجدار دربار ہیں سوا لکھ نبی کمو بیش اسا جدو نبی دربار چنے محمد مستداد دربار چادروں نے آئے بلی بھی نے خاص بھی نے خطب بھی نے ابدال بھی نے سوا لکھ نبی بھی نے جدو بھی جانے تیری ہی گلا چڑی آدیع نے کہ نبی محمد فرما نے سانے غلام نے خیر کر دیتی ہے تیریا گلہ روزانہ سنیا میرا چی جی کی تا آج تیرے نال ملاقات کر جانا اے سچا پیار ہے وہ جڑا بندے نو رول چھوڑے وہ پیار نہیں ہوندہ وہ تے کھچ کھانا ہوندہ ہے پیار تے وہ ہے وہ جنے رول دے نو عرشان دی عظمتہ دے چھوڑی نے۔ سکان اللہ جو ہے سخیطہ میرہ علال پاک بہاول شیر توجہ ہے سجنوں زرزا اکرنل بولونا سبحان اللہ تا کر کے اللہ میں اکمال بولے امین فروک آدم دی گل بھولی نہیں ہے پر ذوق واسطے میں گل کڈی ہے اللہ میں اکمال دا فرمان سنوہ زرزا اکرنل بولونا سبحان اللہ اللہ میں اکمال فرمان دا ہے تیری خاک میں ہے اگر شرل تو خیال فکرو نہ کر تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر ہو نہ کر جہاں میں ن ش مدار قوت ہے دری علامہ اقبال فرماتا مولا علی دی طاقت کا راز چرگیا وچ نہیں اندر بھی خیرت دی اندر ہے اج چرگے مرغے کھا کے ویٹ لفٹنگ کر کے اپنا ویٹ بنانے اپنا وجود بنا ہے میں سونا لگا حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی آپ دا وجود بڑا ماڑا سی بڑا کمزور سا کسی نے اعتراض کیتا ہے آ کپڑا ماڑا لگنا ہے او سری سکتیاں بڑا ماڑا لگنا ہے بڑا کمزور ہیں آپ نے فرمایا خبردار میرے وجود تے اعتراض نہ کریں والذی یصوورکم فیل ارহাম کیف یشا میں اپنی مرضی نال بن کے آیا میں تھے اپنے مولا دی مرضی نال بن کے آیا سجنو ذرا ذوق نہ سبحان اللہ آؤ ہن فاروق آدم نے کیری خواہش پوری فرمائی کہ جس ویلے میرے مدنی تاجدار چھبیس رمضان شریف کی رات آئیے صحاباء کرام دے نال لگیا مسجد نبوی کھچا کھچ خچ بھری گئی حضور نے عشاء دی نماز پڑھائی اے ایتھی گل چھڈی سی نا حضور نے عشاء دی نماز پڑھائی اے اپ سرکار اٹھے نے صحابہ کرام منتظر نے حضور اٹھے نے مسجد نبوی دے اندر خیمہ لگیا ہویا سی حضور دے اعتکاف واسطے اپ اوتھے تشریف لے ائے اوتھے تشریف, لے آئے اتھے تشریف لے صحابہ اکرام آس پاس بیٹھے ہوئے نے انتدار پہ کر دے نے مکڑے رسول دا حضور پاک قدوں تشریف لیاں ون گے انتدار پہ ہوندہ ہے انتدار کر رہے نے سہریاں بھول گئیاں کھانا پینا بھول گیا ہے بس یار دے مکڑے دے انتدار ہی رہ گیا ہے وہ سجنہ ادرویخ ساری رات گزر گئی میرے ونوکھو ساری رات رات گزر گئی صحابہ کرام انتظار کرتے رہے صحابہ کرام انتظار کرتے رہے وجدھو سویرے ہوئی مز میرے مدنی تاجدار فجر دی نماز پڑھائی اے اے اے اے فجر دی نماز پڑھائی پڑھا کے صحابہ کرام بالم ہوئے فرمایا میرے یارو اے نہ سمجھیا جے میں محمد رو پتہ نہیں سی کہ تسا میرا انتظار پہ کردے ہو لا, میں محمد نت سی کہ تصا تراوی انتظار ہو کہ محمد پا ک جماعت میں آیا جماعت اگر میں آ جاند اگر میں جماعت کروا تے تراوی فرض ہو جانا سن میں جماعت کران واسطے کیوں نہیں آیا کہ تراویاں فرض نہ ہو جاوے تراویاں کرائیاں کیوں جماعت کرائی کیوں آپ دی خواہش سی آپ دی خواہش سی کیا کہ تراویاں دی جماعت ہونی چاہی دیئے پر مسلسل جماعت نہیں کروائی کہ دے فرض نہ ہو جاوے واری آئیے وجدوں فاروق آزم دی آپ سرکار نے حضور دے آب بینو اگے کھڑا کیتا ہے سہاں پہ اکرام پچھے سف در سف کھڑے ہو گئے اونا نے ترابیاں دی جماعت قرآن سنایا فروع کے آدم وے کے آنکھا میں چوان سو جاری ہوئے نے فرمایا یارو کامتے نوائیں کامتے نوائیں حضور دی زندگی ویچ نہیں ہویا پر ہے بڑا چنگا خواہش میرے نبی دی سی ترابیاں دی جماعت ہونی چاہی دیے پوری فروع کے آدم سجنو ذرا ذوق ہے سجنو ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ کون اسمان گنی جد ہود بیاد موقع سی بیاد موقع گلہوں پریاں جے لگ دیا نے بدبخت جو بن گئے ہیں سروں فضول گلہ پھیر ساریاں جبتہ یاد ہو دیا نے پر افسوس مسلمانوں نوں کنجھنا دیا گلہ یاد ہو پر اپنے نبیدی سیرت تا اکباب میں یاد نہ ہوئے پھر رولیا نہیں تہور کیا ہویا ہے مقام مقامِ حدہبیت سلا دی گلہ ہی ہیں میرے نبی نے عثمانِ غلی نگھلیا کیری خواہش سی حضور دیجری عثمانِ غلی نے پوری فرمائی ہے میں وہ سنانا پہلے تھے ایک صحابہ دے ایمان دیا قدران سنے آجے جنہوں آپ مکہ والے لوگیں دیکھو ہل گئے فرمایا جھلیو اسا فی الحال جنگ کرنواستے نہیں آئے اسا تے عمرہ کرنواستے آئے ہیں انہاں کے جو بھی ہیں ایس حال میرا محمد اتبا فربا نہیں کر سکتا بچی جائے گی جدوائے تو تی بھئی ہے 6 سال گزر گئے وہ جنا ساری جیبے کے محالج گزاری ہوئے چھ 6 سالہ تو بعد جدو کابا نظر آیا ہوئے گا تیرے محمد نہیں اگلے سال کر لو پر تینو اجادت شریف در تباف کر لے کعبہ سامنے کابے کی سورت ہے آپ نے مکھ پڑا موڑ لیا فرمایا کی جاننے کی جاننے ہے سا یار نال نہ کرے اسا کلیا طواف کر کے کی کرنا ہے سڈے ایمان دی بلندی تے تار ادھر ویخیا ہے اصا ادھر ویکھے ہے مدینے جا کے محمد نے کنڈ کی اصا بھی کابے نو کنڈ کر لیے جدھر یار منہ کرے گا اسا او دری کعبہ بنا لینا ہے آن اللہ جی دریار مکھنا فرمان گے اسا او دری کر لینا ہے او کیڑی گال لے تسلی نال, ملو نال ملو پوری توجہ نال ملو ملو پورے دھیان نال گل سنو او کیڑی گال لے جیڑی عثمان غنی نے پوری فرمائی سی توجہ عثمان غنی نے پوری فرمائی سی گل کرا سو فکیر خطیب نہیں خطیب دا کم کا واقعات دلیل یاد کرنی دے مسلک تلیل پہ سنا وا ذرا ذوق نہ درویش کیڑی خواہش سی میرے نبی دی جڑی حضرت عثمان غنی نے پوری فرمائی سی روایت بخاری دی سنانا وا ایمان تازہ ہوے گا ذرا ذوکرل بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ بس سजना ادھر ایک بی بی پاک نے جننا دا حضرت ام حرام بنت ملحان بی بی پاک دا حضرت حرام بنت محل ملح ہزور پاکی رکھنے کہ حضور نے جدو جی آرام فرمانا سن کئی بار ہونا بھائی زیر صاحب کی بلا جے کئی جی. بار ہونا ہزور تھلے بیٹھے ہوں سن چار دے دیٹیاں نے ہزور در چار شریف کرنی ہوں سنا ات ایک سوال پیدا ہو میرے نبی نے فرمایا فرمایا اجنبی عورت کلیا نہ ہوا جے اے ہزور د فرمانے دو گلا فرما نے علماء فرما نے فرمایا یہ ہزور دیا دور تو پوفی پاک لگ دیا سن روا نے فرمایا نہیں یہ جواب ٹھیک نہیں پھر سوال ہوئے گا بنی ہزور پاک تنہائی کی فرمایا تنہائی روکیا گیا ہے کیونکہ شیطان دے مسلط نہ ہو جائے تو جہ نبی ہوں ربلا پاک بنایا دے, او دے دل دے اندر کدے برائی دا خیال بھی نہیں آ تے نوس کرنا کوئی دا کم نہیں، دا کم نہیں۔ ایک دا دا. سارے سارے چلنا چاہیے تیار کیسے گل تلاح کرے گا میں کہ نبی اصر گیا نبی وار گیا دو گا میں میں کو پتا لگا گیا تھوڑا جا جا ہلو جلو تھوڑا جا تھوڑا جہلو اللہ <سؤال> مولوی سے تقریر پہ کرے مولوی سے تقریر, تقریر, تقریر پہ ماں نے شیشا اگتا ماں نے آخر اپنا شکل سورت اماج خیر ہے. کیوں شیشہ پی بکھانی ہے اج کو سونی تقریر کر کے آیا تاخیر تا. شرم کر ہزار تیری شکل پیو نی رلتی تو مقابلے نبی نا پک کرنا گل <سؤال> سننا <سؤال> سجنا <سؤال> حد اسمان ہے دماغ ہلد ہے نہ دماغ خراب ہوتا ہے تو نہیں نہیں قرآن مجید پورا نہیں قرآن مجید پورا نہیں کیوں عثمان کی بکری کھا گئی بکری آئی بسم اللہ شریف پڑھ کے جدو ہاتھ پایا ہے جزا کلا کہ ہاتھ چکے آئے ہاں دی حافظ ضرور نظر آئے نی بکری کھا جان پر ایجنی بکری کدی نظر نہیں آئی قرآن شرم آنی چاہیے حضرت مولا مشکل چلو قرآن بکری کو بچایا جائے وہ رب دیا وہ جھلیا یہ تر وے یہ ترا کتا ہوئے گا قسم خدا دی کر کے آنا حضور دے صحابہ دے ہون دیا اوئے عمر برگے جرار دے ہون دیا علی برگے شیر خدا دے ہون دیا اور بکری کھا جائے قرآن لوں ایک کمے ہو سکتا ہے قسم خدا دی سادہ دے کیتا ہے علی تلوار اٹھائے اور اوڑا دلش کر بھی ہوئے پرخچے اڑا کے رکھتے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ گل میں میں چٹکلے بٹکلے نام سنا بہتے میں چٹکلیا بہت راضی ہوں گل سنو تو بڑی اہم قیمتی گل ہے بولو سبحال اللہ سونیو ادھر دیکھنا سجنا عقل یاد کر لو تونوں بڑیاں تھاواں تے فائدہ دیوے گی میں دس ریاواں کہ جڑے نبی ہوندے نے اللہ تعالی نے انہاں نوں پاک بنایا ہندا اے او گناہ کرن کجاں انہاں دے دلاں دے اندر گناہ دا خیال میں نے تے دلیلاں پیش کراں اللہ دے فضل نال قطارہ لا دیا پر میں ایک بار اپنی گل نو پورا کرنا چاہناواں ادھر دیکھ حضور پاک انہاں دے گھر تصریف لے گئے کس بیوی بی پاک دے حضرت ام حرام چلو بس یہ یاد رکھ لو انہاں دے گھر دے اندر تشریف لا گئے روایت بخاری دی کتاب الجہاد صدقے جاواں حضور آرام فرما رہے نے ارام کر رہے نے کہ تانوں پتہ ہے تیرا میرا خواب خواب ہوندا ہے پر جڑے نبی ہوندے نے انہاں دا خواب خواب نہیں ہوندا وحی خدا ہوندا ہے جو تو ساکھو گے دلیل کیا ہے کیا میں دلیل قرآنی جو پیش کرنا ہوں کہ نبیان دا خواب وہی خدا ہند ہے دلیل کیا ہے اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم دگل کر دائے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب اچھوے کھیا اینی ارا فی المنیم ینی اتباہو کا فنظر مادہ ترہا آپ نے فرمایا پترا میں خواب اچھوے کھائے میں سبا کر رہا ہوں خواب, اچوے خواب, اچوے خواب ویک میں کر رہا رہ بیٹے نے جی، جی خواب دیکھا ہے پورا کرو ابا جی جہرا رب و حکم آیا ہے پورا کرو, کرو، جی ہاں جان میرا باپ نبی ہے خواب میں سونے ہزور پا کر مسکرا رہے نے سر تھوڑا جہ مسکراؤ حضور دی سنت پوری کر دنور مسکرا رہے نے ان کے نثار کوئی کیسے ہرن میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے ہرل میں ہو جب یا گئے سب غم بھلا دیے ہیں توجہ ہے سجنا ذرا ذوق بولو نا سبحان اللہ سجنا اے در توجہ میرے نبی بیدار ہوئے نے حضور مسکرا رہے نے بیگ بی بی نے ویکیا بی فوراً متوجہ ہوئی اج کر یا رسول اللہ کی خواب ویکا خوشگوار منظر اندر کہ جناب دا چہرہ گلاب دی فلاں کیا حیثیت جناب درا مسکرا رہا ہے خوش چمک رہا ہے کہڑا خوشگوار منظر ویکیا جے کی ویکا جے خواب اندر میں جان بوجھ کے لفظ بول رہا ہوں کیونکہ نتیجہ بڑا ہاں کیے وے کھیا جائے خواب دے اندر کہ جناب روی کے مسکر آ رہے ہیں کیرا سونا منظر رکھا ہے کیری کل دل نوبھان علی وے کھیے کیری کل دل نوبھان علی وے کھیے کہ جناب را دے چہرے تے اوہ اتنا خوشی دیا سار نے میرے نبی نے فرمایا میں لشکر جہاد پی فرمایا میرے غلام کشتیاں شان انج ستوت روب نال نال بیٹھے ہوئے نے جی تختوں میں خاص گا لگے تو سبحان اللہ در ویخنا توجہ فرمایا میں یاد رکھو میرے غلام تے سمندری جہاد ایک زمینی جہاد ایک جہاز کشتی میں جیڑی سر خواہ دیا ٹوپیاں پائی ہوئی نے محمد جی میں محمد نوج لگ ہے جی تاج پائے ہوندے نے کشتیاں نے جاستے تخت نے حضرت دعا فرماو رب می نو اس لشکر کا حصہ بنا دے نبی نے دعا فرمائی اور اس روایت کو سمجھ آیا کہ حضور کی خواہش سی اے سمندری جہاد ہوئے کیونکہ حضور دی زمانے دی اندر زمینی جہاد سمندری جہاد نہیں ہویا پوری کی تھی حضرت اسمان غریب مشورہ دن والا کون ہے حضرت امیر معاویہ آئے ہاتھ بن کے ارکی دل اج بالا میرا جی کردہ حضور جڑا علاقہ جزیرے نے وہ تھے کافنا نال جنگ جاول اسلام دا پیغام لے کے جاو حضرت عثمان غنی نے فرمایا ٹھیک کشتیاں بنوائیاں لے کے جان والا لشکر دا سپاہ سالار جنوے کے میرا نبی خوش پہ ہوتا جی وہ کون حضرت امیر معاویہ ہے او حضرت امیر معاویہ ہے او حضرت امیر معاویہ ہے جڑا اس لشکر نو ہے کے جس لشکر نو میرے نبی نے خواب وچ ویکھیا سی تے نبی خواب وحی خدا ہوندا ہے او نبی خواب وحی خدا ہوندا ہے میرا نبی ویکھ ویکھے کہ میرا غلام تے انج جویں شہد شاہ ہوندا ہے او سजना امیر معاویہ نوے کے میرا نبی خوش ہوندہ ہے فرماندہ اینج لگدہ ہے جو میں شہن شاہ ہے اوہ یارا ان جنامیر معاویہ دین آتے سڑے کہ کتا جن تر مردہ ہے بڑے کوئی پرواہ نہیں امیر معاویہ تیو ہے وہ جن دے ملوے میرا نبی مسکرا بھی گیا ہے خوش بھی ہو گیا ہے توجہ ہے سجنا زراخر بولو نہ سالان سمندری جہاز ہے, ہے میرا نبی خواب فرماندہ ویخ کے فرماندہ یار میری بڑے چن پلک دے وہ جنو میرا نبی چکھے چنگی ماں کا پتر چکھے گا او ماںوں چاہی آخ گا سنو میں دو ٹو گل کرنا چاہو جڑا یزید, یزید نال امیر معاویہ نو پونکے وہ بھی ایک زمانے دا کتا ہے اسا یزید نو دنیا دا کتا سمجھنے رہے اور امیر معاویہ نو جنتی دا سردار جنتی سمجھنے رہے سجنا یہ دروے ہاں سو سو گل امیر معاویہ دی ہے کل حضور دے صحابی دی ہے حضور دے صحابی دی عزت دا دفاع کرنا ہر مومن تے فرض ہوندا ہے او یارا جڑا کتا پٹھا مطلب لے کے آکھے یزید دی او یزید دی ایتھے جناب والے وکالت پئی ہوندی ہے ساں گے جھلیا یزید تو بھڑے کم تے تو کیتی بیٹھے ساروں کس منہ نال یزیدی آکھنے قسم خدا دی و یزیدی وہ ہندہ ہے و جنے کل کردار یزید والا ہوئے ہیں و یارہ حسینی اخواوے کردار یزید تو بھیڑے کرے حسینی اخواوے و دھی بہنوں نچاوے حسینی اخواوے کافر دا قرون چلاوے او کتا یہودی دا چٹو دے ہو سکتا ہے حسینی نہیں ہو سکتا حسینی ہوے گا و جنے کل حیاء سیدہ زہرہ پاک والا ہوئے گا کربلا دیا بیبیاں پاک والا ہوئے اے گا، اے گا. نعرائے تقبیر نارائ نارائیں نارائ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب بری استاد محترم حضرت اللہ مولانا نا فضل احمد چشتی صاحب تو جو ہے بولو نا سبحان اللہ ادھر ویخنا توجہ تو جو من آخر بابے چشتری کہ جزید صحیح اور حسین حسیند سی ہے حسین غلط آخے اس زمانے دا کتا ہے وہ جہاں دا وٹا کتا ہے, و کتا ہے و سب خدا دی کر کے آنا یزید ورگ حسین پیرا نہیںر کرد رکھ وہ نبی صاحب کرے امیر معاویا نو پہ وہ سرابی کرے اصا پھر آخر ورگے قرآن امیر ماویہ پاک سنو, اگر کسے ہے, میدان لائے پتا چل جائے گا حسینی یزیدی کون ہے جلیا ماوا دے گھر دی چار دیواری ویچ بے بہ کے بک بک کر لینا کا سوکھا ہوتا ہے وہ جدو میدان پئی چاکھ پائی جائے اگلے تھوڑ بھی پل کے رکھ, رکھ دے رکھ اتنے گل کرنا توجہ ہے میرا ذوق نہ بولو سبحان کھلا اللہ। اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، اللہ بیان کرنے آئے ملي, ملي, ملي. یزید ملي بلید ملي. ہے جدو امیر ماوی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے آدھا ملیے آدھ جان نشیل بنا صحابہ کرام نے دے ہاتھ رکھ کے بے ادو پلیت, سی پلیت بنیا و نہیں سی بات پلیت یزید نو نہیں جان سیاست حکومت بوا ویا خلافت بوا ویا سنو جے حضرت امیر معاویہ دی اس آخنے آئے امیر معاویہ اوے مولا مشکل کشا دے مقابلے دے اندر خطائے کی دے نسل پر جدو حضرت امام حسن پاک نے انہاں نو خلافت سپرد کر دیتی اے اس اساں نو انہاں نو امیر المومنین وی مننے ہے مسلمانہ دا شائن شاہ وی بننے ہے تو ہے ذرا ذوق نہ سبحان اللہ یہ گلا میں کیوں پہ کرنا کیونکہ میرے نبی نے فرمایا سی اللہ اللہ فرمایا اور رب تو ڈرے آجے رب تو ڈرے آج میرے دے بارے زبان توجہ ہے ذرا ذوقن بولو نہ سبحان اللہ میں مور دوبارہ امیر چوٹو رضی اللہ ہے جان نشین بنایا ہے ہوں میرے پریت نہیں سی باتو بنے یزید نو چنگا آکھیا جا رہا پھر میں مثال کوئی بندہ جو آ کے یار شانتان تو فرشتہ استاد بریا مشہور فرشتوں کا آخر جدو فرشتیا استاد فرشتیا استاد شتان نہیں شیتان شتان تو بنیاد شیتانو چنگا آ جانا انہی غلط کرائیں کہ او شتان ہے جو ہے پر تو بڑا شتان ہے تو شانتا گل خراب کرے آخر نہیں اس ویل فاسق فاجر نہیں سی تنیا جب کوئی آخر دفاع پہ کرنا میںلیت بھی بلکہ پلیت گل خراب نہ ہے اگر کسی شک ہو شوق ہو تو میدان لا کے پانی پانی ہو جائے گا میری گل سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ آ ہے چھٹا نہ جائے حقیقت یاد رکھنا جی تسین آخین کردار نا حسین دیا دیا بہنا ادھر جو قرآن فری میرا مولا حسین لوکی تے چڑھ کے دیا دے کپڑیاں وال بھی خیر نہ جیڑا موٹر سائکل بٹا باوا نگیا کرا جگ نچا کے میں حسینیاں پھر اس دا قسم خدا دی کر کے آنا حسینی سی تلندر پاک سی حسینی سیت شام کے حسین سی حسینی جیدے بابا کہ او دنیا تنا دیا بیبیاں دنیا تو ٹر گئیاں قبر دیوتے مٹی آئی مٹی کپڑیاں کپڑے ہوتے بھی غیر دی نگاہ نہ جان نو نچان بہنوں کافرا کنجریاں پیچھے چلانے وہ جڑے دھیاں بحران نو استا دے, دے سبق دلا وہ جمدیاں نو پور کرا گھر چ قسم خدا دی دیا کے، حسین دے پکے تے سچے گلا تکبیر تقیر رسالت ن تحقیق نے غوثیان حسینیت حسینیت حسینیت توجہ ہے ذرا <تصفح> جاؤ کنل بولو نا سبحان اللہ بخایا مزید ضرورت بیت یگے کرانگا توجہ ہے ذرا پیارنا پھر بولونا سبحان اللہ سنو ایک گل حضرت عثمان دی ہوگی تنالو نال امیر معاویہ سرکار دیوی ہوگی یہ خواہش میرے نبی دی کی سمندری جا آدوی ہوئے پر زور دے دور دیں درے نہ ہو سکیا خواہش کنے پوری کی تھی سیدنا عثمان غنی نے مشورہ کنے دیتا میرے باقی تو توجہ ہے عزیز ازاو خنالبولو سبحان اللہ صدق جامعہ میرے نبی نے معاویہ انہوں اپنی زندگی تو وخرہ رکھنا گوارا نے کیتا معاویہ دی خواہش رو اپنی گالنا رلالے ہیں چوتری گال حضور دی خواہش کے مولا مشکل کو شاہر پوری فرمائی ہے جو ہے بس ہم خدا دی کر کے نا زمانے دا خواستے کتب ابدال ہوئے میرا علی رخ پھیر لے نا مانا جی علی دا بغض آ جائے قسم خدا دی رب ولایت دے دفتر تو نام متے کے پناہ مارے گا کہاں ولایت لب دی یہ جلال علی دے داردہ نوکر بھی ہوئے تھے غلام بھی ہوئے تی علی ان دنال پیار کردہ ہے جلال ابو بکر عمر عثمان دنال محبت پیار فرمائے پیار فکیر ایک گال کردہ ہوں دے یہ کہتا ہاتے میں تقریر کرنواز دے گیا میرے تو کر سینے پہلے پتا لگے بھی کوئی نہ نا بن اپنے تقریر کی تھی بنا سمجھ دے کون سمجھے کی بولیے بولتا وار شام ہر ایک بندے ضروری نہیں ایک بندہ بھی میری گل سمجھ گیا میری تفریح کا بول پی گیا آ گل شروع بھی بارہ تکو یا نہیں گل شروع چنگے کام واسطے بوٹی لوا دینا کتنے پتا قبر سوال ہونا من رب کا اگو جواب کوئی دینو کا رب نے ماڑی جی بوٹی دی لو نال دینے گالے دی دی دی شروع بھی بارہ بھی یہ گل کر جدو بندہ نماز پڑھنس نے جی سورج پہ ڈبد اثر پاؤں پراؤ اثر نماز پڑھنی تو بندہ مکلب بشرا بھی نماز بھی کوئی نہیں پڑھا جا میں نماز پڑھنی نماز نہیں آ ادھر فرشتی ماں دن ادھر اے نہیں کون کون کو اب کی آدمی سے یہ نہیں ہوں کی آخنا ہے تو بھی پتا کس منہ گا نہ پوچھا جاوے گا ما تے رجس کے تکریرا کرنا سر دس کا جھلیا ادو کی آتا ہوں وہ جدو چومے پڑھا سا سو مولویا ادو کے آندہ سے ساری کی آندہ سے بشر سے کے, نور نیڑے سے کے دور اگر آکھے گا میں دور بنتا سا فرشتے آخر لما کرو تیرے کول کھلو تیرے تو دور دور کی جا رہی مشکل ہے گل غور دی بڑی ہی ہزور مالے گنی غنیمت منڈ رہے غنیمت تقسیم کر رہے دو گز لمیاں ٹنگا چوڑیاں کر کے کے جنابے تو بڑیا اٹھ پیا محمد کر تو <وحر> پتا ہے پتا آسمان تو صبح و شام میرے والے خبر صبح و شام میں آسمان خبر آ میرے تے تے آسمان جدو زور نے آدمی راب نے ڈر کی پیا یہاں جو حضور دے شان عظمت حضور دے علم غیب دے گل ہوئی جی را بچھلے سنہ کے رابطی توعید خلاف پہ اندہ ہے پکا اسے خارجی دینے سر ہوئے گا اندہ حضور رواندہ ایتا اللہ اجگر اندہ چ دلے چرابدہ خوف اندہ آپ ڈردہ حضور رو نہ ڈراندہ ہے یہ بھی پتا لگیا اندہ اقیدے جو کوئی رابط ہو ڈرنا ڈرانا کو حد دو اندہ اقیدہ سمجھو را ہزور عمے غائب کی گل آئی تلب پیا حضور نو رب تربی فرما ادھر پوری توجہ گلا ہوئی سرڈ کیلوار بڑی اچھی چکی ہوئی تاری تا بڑی خنی. بڑی چراوے والا بڑی تاری تا مطلب ہوں سابے کرا نقشہ کیوں بیان کر رہے. پتا نہیں ج میںم فرما رہتا میں بندہ رام فرما رہی میری جان مٹھی چیلن کرو سو ہزورڈ یعنی آجے. آجے. کر کرت بھی پچھانیا جی پچھاڑیا جی پچھایا جی یہ کرتوت بھی نسل چلے گی اور قرآن پڑھن گے بڑے چوم چوم گئے قرآن ہو گیا پر, پر قرآن ہے فرمایا خوران بڑ کے گمراہ ہوئے گا کرتوت ویخ لوڈ کرتوت بھی ادھر آلے ہو میرے نبی نو کڈ کر کے ٹوریا ہے پتا کیا؟ آج بھی نبی دے دربار سے روزے نو کر کے ہوئے قرآن پڑے اوستا قرآن, بچڑ خان لے دے دے قرآن تھے اعتماد نہ کرا کھوکھلیاں قرآن کھوکھلا نہیں کھوکھلیاں تلاوت قد اعتماد نہ کرا جی اسی خارجی بھی نسل گا جا بھی جاوے وہ کئی روزے نا ہزور نو کنڈ دے ترت خرید نے تروار کر لی جو... اللہ نے قتل کہ مکے مرے گستاخ نہیں رکھا کوئی نہ گستاخ نہیں رکھتا و بار ہی نہیں کٹنا بلکہ رہن رہا حق میری گل تشارہ نہیں سمجھ میں گستاخ نو و بار نہیں کڈنا گستاخ جا رہا حق ہاں نہیں رکھ دل آپ نے قتل پہ نے نے نہیں نہ ہے مشکل کو شاہ دی جنگ کی مقام او پشتے چار ہزار خواہش میرے نبی دیسی سی پوری مولا مشکل کشا نے فرما چھوڑی سونے تا کر کے ساخنے اگر کر جڑنا ہے تو ان لوگوں جڑنا کو سنگی یار سنگ نہ کریے کل نو لو جائیے ہنس نام بل باوے بوتیاں چوگ چگائیے توڑے پھو کدے میٹھے نہ باہو بہ پائیے خوڑے خوب وہ کدے میٹھے نہ باہو بہ سہ منا گڑ پائیے اللہ محمد یار یار حاجی خواجہ قطب فری سجنوں توجہ ہے گل اخر ولیاںں مکاں حضرت رضا وکرا مولا اللہ او دیر تک غیرت دی گالے نہ ہووے چشتیاں دی, دی تقریر پوری نہیں ہوندی گل اخر تے مولا علی دی ائی اے تے غیرت دی گالوی علی دی حوالے نال سنا نظر علی والے اٹھر کے بول سبحان اللہ وہ سجنا ادھر دیکھ ادھر دیکھ جڑا علی دا وارا پر اون کول خیرت علی والی نہ ہوئے اے اون کول کردار اون کول خیرت علی والی اون دیاں تھیاں پھیلا دا کردار سارا پاک والا نہ ہوے او منافق ہے علی والا نہیں ہے علی والا وہی ہوے گا او جیندے وجود جیندے کردار گھر دے ماحول ول ویکھے حضور پاک دی بیٹی حیات گھر ماحول یاد آ جائے گا توجہ ہے سجنا ذرا ذکر اور سجنا یہ گلا کیوں ضروری ہوں نے کیوں کرنے اور سजना قسم خدا دی کدیو ویلا سی کدیو ویلا سی حیا خیرت اس حد تک مسلمانہ ویسی کہ مسلمانہ دے نال رہن والیاں کافراں دی عورتاں دے اندر وی سی او مشہور خواجہ ادھر ویکھ موسی آہنگر لاہور جنا دا دربار ہے انہاں گل مشہور مسلمان لوہاراں کم کردا ہے لہارا کام کر دیں ہندوانی آئی تک اگلنا شروع ہندوانی سن پر مسلمانیا بیبیاں فورن بول پیا بابا تیو ہزار نہیں آدھی سڈے ول ویکی جا رہا ہے پتا لگا وہ جدو مسلمانا دول ہزار اسی اپنے وڈیا دا کردار سی اوناں نال رہن والیاں ہندوانیاں دے اندر وی اتنا حیا سی اج مسلمان اپنے اسلاف تو کٹھی جائے اپنے وڈیریا تو کٹھی جائے اپنی تاریخ بھلا فلمات آ بیٹھے یہودینوں دل دے بیٹھے حال بنے مسلمان دی تھی کمائی دی خاطر 4 روپے دی خاطر وہ جڑے ملکاں دے ملک استاں دی خاطر دے چھڑ دے ہوند اصل وہ جنہاں دی اپنی عزت دی اپنا اپنی لوا اپنا چہرہ مال کڈ چکر خاندیا نے وہ یار ایڈی لان چو پہ گئی وہ حضرت موسا ہنگر دی گل پوری کر کے اگ ٹرناوا لو آپ روبی بھی آخیا نے آخری نے بابا تینو حا جی نہیں آڈے ویک دا پیا نظر اکا ہی نہیں روپے انگارے بن گئے اٹھائے نے اپنی اکا فیبیاں دیا چیخا نکل گیا بابا تی اکھا برباد پکڑ دے پر جدو پھیری پھر اکھا بچ پھیر کے جد اکھا کھولیاں اوی او او چمک رہی نے حیران ہو بابا کی ماجر اے حال تیرو سمجھ نہیں آ رہی پھر تیت سڈے وال نیت نہ ویکی آئی آپ نے فرمایا وہ بیو میں دانت کہ اج دیا مورتان بھی دوزخ نو جان گیا کل مائنا نہیں پڑیا انج دیا مورتان دوزخ نو جان گیا میں تھا تو آنے والے حسرت نال وے کھیا سی انہا جی تو پاپ کرامت وے کھیا پہرہ میں جہاں یہ دروے خاتھ بن کے آخ دیانے آ بابا کلمہ پڑھا مسلمان بنا دے او بی بی یہی کلمہ نہیں پڑھا پورا دا پورا پینڈی مسلمان ہو گیا وہ یارہ اے خیرت سی اے خیرت سی کہ ولی پورے پینڈ نو نظر کر کے کلمہ پہ پڑھا دے وہ مسلمان جنہاں دے وڈے وڈے مولوی جنہاں نو انٹرنیشنل مولوی آنکھا جائے او ٹی ویاں تے بے کے رنہ نال گپے مار کے اونا دے سیر کھل وڈے وڈے سکال رہے وڈے وڈے لچڑار قسم خدا دی اے اسلام نو بدنام کران دا ہے مالوی نہیں مالوی تابے فرید خاجا مو نین ورگا سی سینے میں غیر تائیے نظر کر کے نبے لکھ رو قلم پڑھا د انداز کر کیوں نہ چیشتی بیان کر کرنا. جس کو ہزار دیا دے تک بھی خیران اپنی دیا کے کپڑے وی خیر نگاہ چلی جی ان کی موت کا ایلان ہوں یار ہال بن جانے ہاتھ دیا سر ویچل چار ٹکیا دی خاتر و یارا دھیاں موٹر سیکل سڑکا دی رکل کے چلا رہی آوال کہ قوم نو غیرت ناوے اینا دی اندر نو دھجکا ناوج اینا دی اندر نو ساٹھ ناوج جے و جنا دی غیرت نیاں جھگیاں اینج ساڑ گیا آوال و قاف قسم خدا دی کافر ویویخ بی وے کہ حسنا ہوے گا کہ قدیو بیلا سی ایک دھی مسلمان دی کافر نے کپڑے نو ہتھ لیا سی عباد لائی سی پورا دور اسلام کپڑے نو ہاتھ لگا کپڑے نو ہاتھ لگا سی ہار بنیا کہ پوری سلطنت اسلامیہ ہل گئی ہر ایک مسلمان دی اک برنم ہو گئی ان ہستا وے گا کہ کیڑی تھان جتھے دی دیستہ نہیں رولیاں کیڑی تھاں جتھے برباد نہیں کیتیاں کیڑی تھاں جتھے نہیں اجاریاں علم دینا تھے تعلیم دینا تھے تھاں تھاں تھے اے دی دیا اجاریاں پر چار پئیاں دی خاطر چار ٹکیاں دی خاطر ہر سے دیکھے خوش ہوئے نے ویارا نہ مولویاں نو ہوش ہوئے نا پیرا نو ہوش ہوئے ویارا عوام دے بندے وجد جدو عزت دے نوبہ خانہ گوارا نہیں سن کر دے ہوں مولوی پیلے چیشتی میں ہور نہیں صرف اہم ہے ایک بندہ سپ نے بلیٹا ماریا جدو سپ نے بلیٹا ماریا ہالم ہالم لوگ آ گئے او چاؤن واسطے ایک بندے نے سدی کی تھی آن میں ہونے ساپنو مارنا مکان آ سپ نے گولی مارن لگا سپ نے ولیٹیا ہوا ہے گولی آواز نہیں رولا پیپانا حالانکہ سپ نو مارنا چاہتا سی بندے نئی ہال ہو میں تی بنے نے ولیٹا مارا ہوا ہے کوم نگرتی سپ نے ولیٹا مار کیا ہوئے اساں بے غیتی مکانے اساں اخنیاں تیاں بہنا واسطے کجریاں لا کردار نہیں تیاں بہناں نو ٹی وی دے سامنے نہیں قران دے سامنے ہونا چاہی دے او جڑا ٹی وی وکھائی فلماں وکھائی بیٹھا اے ہا حال ہے بہ گیا اس اسی ساڈے خلاف بول دے نے اسی اخنیاں اساں تے بے دے خلاف بول رہے او جڑے یا رسول اللہ لخوان قطاع دین اساں اخنے چھلیو ٹون کٹایا کٹانا چاہی یا رسول اللہ تے سالی اکھان دی تھنک دے دل دا چینے اسا اسا سبق سکھی آئے کہ اسا ملکہ دی خاطر حکومتہ دی خاطر یا رسول اللہ تے سعودانی کرنا میں <سؤال> ہوں وہ سنی جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام و السلام یاسلا گسیہ mm. oh, yeah. yeah, <autre> اکڑی یا پڑی اسان جیدوں گا لے کر نہیں آئے جنہوں اس مسئبت نے لپیٹا پایا ہا لویا ساگے ہیں جھلے ہو اے دروے کھو اسان جیدوں جاگنوں سنائیے کہ مولادہ قرآن فرماؤں دا ہے لچکدار او بی بی خبردار لچکدار لہجے نال نہیں بولا لچکدار لہجے نال نہیں بولا وجرہ اسلام دینا تھے کڑیاں کو تقریبا کرا اخ سپ نے ملے پایا حالو میں گیا. جس بندے دے خلاف نہیں چلو دے دے سارو دشمن نہ سمجھا جے اصا تکانا نہیں چاہتے اصا ترفر یہدیت سپ نے لپیٹا پایا ہوا ہے مکانا چاہنے تسا اسا وخرے نہ ہوئیے رل کے محمد پاک جائیے چنتو ہے, ہے میں گل ہوں مولا علی دی سنا کے مکانا ذرا توجو نل بولو اللہ میں با ایک بار اچھی آواز نہ سلامان فارسی عمر بھی وڈی ہے داڑی بھی وڈیے حضور نے فرمایا سی میری اہل بہتے بزرگان کو سنیں اینا کئی بارا زہرہ پاک دے قدمہ دی مٹی نم صاف کیتا جی حضور نے قدم رکھ ر... سیدا زہرہ پاک نے قدم رکھے نشان پیا آو, پی آو, پی آو اینا سوچیا غیر دی نظر نہ پہ جاگے ہاتھ نال مٹان دا ارادہ کیتا ہے فوراں نو سوچیا کتے زہرہ دے قدمہ دی مٹی کتے میرے ہاتھ لمحے پہ کے دالی نال صاف کیتا ہے نہیں اجادی لاتر گل سنا دروا کھڑ کے سیدہ خرگیا سہارا کول بیٹھی ہوئی نے آپ نے کٹ کون اکاؤنٹ میں پو پی پاؤ اگلا دن پینڈو پینڈو پینڈو جی پینڈو ہزار بندہ پینڈو کدو آخر پتا ہے جلاوی <سحنی> ملاقات کرنا چاہتا ہیں میرے نبی فرمایا سلاسلام چی کون پینڈو نہیں ہستیان ہستیا نو روا دستا نو اجار د دانو خالی کر کے ہر پاسے دھائیاں پوا دا ابو جی نہیں آتا آپ نے فرمایا گزر گئے رب کا پیغام لے کے محمد لے پیچھا جانتا نہیں کیوں رب نے میں محمد ول اندر آتا نہیں وہ بیٹی تیرے پردے کا حیا کرتا ہے زارا <اللہ> پاک گل زہرہ پاک دے لی پاک گل ہوئے, ہوئے گی حضور بیٹھے میرے نبی نے فرمایا میرے یار عورت واسطے سب نو بہتر کیا ہے کافر اے اے ہوئے مشہوری کے بڑی ترقی آخری بھی نہ نکلی ہوے۔ میں گل کرے گا تاریخی نے ادرو مشہور ہی پی سابڑ دی آ کے نکلی ہے پورے جاگرو لطا بخان دیئے آخذی دی دیکھو سابن استعمال کیتا ہے میری لطا کیو یہ دیا ہو گئی آنے اقبال واقع نہ پیائے جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازل کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت فرمایا وجی سے علم دی با جانال عورت چو حیاء نکل جائے وہ علم نہیں ہونتا جہانا تو دیئے وجینا علم پڑھ کے اللہ تعالی جاکنو بخائے نہیں جہالت ہے بازار پڑے گھر دی دیواری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق اللہ محمد خواجہ کتب توجہ جو ہے سجنو ذرا ن سبحان اللہ سجنوں میرے نبی نے فرمایا سن اپنے نبی دا فرمان اگر مسلمان ہے تو میں دسیا ہے وہ جرا مسلمان دی پسند نو پسند نہیں کردا اپنے نبی دی پسند نو پسند کرن والا ہوتا ادھر ویکو حضور نے برمایا عورت واسطے سب نو بہتر کیا ہے پاک نے کر میرے سر دیں متشانی ہے لتسکو بی واسا بنایا کہ سکون ہون اپنے دے. دے نا. بی پندو پہ لگ دا سا ایک بندے القیوب ادھر کسی پہ پڑے میں چپ چپ چپیل چھپ وظیفہ پورا کرتے چڑیل کی بڑا جائے بڑنا اے نہیںبیا نہیں اے نہیں بیان سن لے سیدہ زہرا سلام اللہ تالا لے کردار والی آؤ آپ سرکار فرمایا میرے سر دے تا جاؤ پریشان کیوں جے پریشان کیوں جے آپ نے فرمایا نسولی کریم نے جا جناب گرامی نے مسئلہ پوچھا انو جواب نہیں آیا میں تا پریشان ہوا زہرہ پاک نے فرمایا کہڑی گلے فرمایا حضور نے فرمایا عورت واسطے سب نلو بہتر کیا ہے ان پتا لگے گا اہلِ بیندہ منن والا کونے سیدہ زہرہ پاک نے ارض کی دی میرے سردہ دادا عورت واسطے بہتر ہے کہ نہ ہو غیر بندہ ویکھے نہ غیر بندہ ان لو ویکھے ہائے ہائ درو نچا کے حسین نہیں بنتے بجوا کے وہ حسینی نہیں بنتے حسین کا کردار ویک کے یہ والے کنجر یاد نال جا کر ویک کے خاص پاک میں ختم کرنا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نصیب فرماوے میری تقریر گئی ہے گی کے بول بھی مسل نہیں گا ضرور سناوا گا نہ بولو نہ بولو اچھا مطلب نہیں بولنا ٹھیک ہے الحمد موجودہ شروع ہو لگا لکھ لو گیا بند بیٹھے سر یا تقریر اکلی نو بندے کیا بات چلو گڑی والے گل شروع بھی بارہ تک ایک تے دو دو تے دو تے ہار ہند درمیان فاسلا ہے کنیا ہر ہند کی درمیان کنیا دا فاصلہ ہے بولو کنیا دا فاصلہ ہے ستوجو میں گل خراب ہو گئی ہے دوبارہ شروع کرنا تو سبھی نہیں میری گل ستوجو اٹھا لیدھر بارہ تمکتی بھی بارہ میں کلے مجھے گل سنا نہیں کلے کلے گل شروع بھی بارہ بھی ہر ہندسے درمیان پنجا کا فاصلہ کنیا کا فاصلہ رہا فاصلہ بارہ جا سمجھ نہیں ترائے سوئیاں کدر اشارہ ترائے یار والے ترائے سوئیں گمدیا فردیاں رندیا تو کو احتماد نہیں جڑا گیا کوئی اعتماد نہیں میری واری گی نے تقریر دی اگلے دن میں کہا سے اسے چلی مہاں دے پتر لوگ کو پچھے تھے صحیح تھے وہ چلیا یہ اترائے سنیا نہ ہوں تے بنا پنجا مارا نہ لوقت دا پتا لگ سکتا جی اگر ترائے سوئیاں نہ ہوئے سوئی نہ ہوا آخری وقت تینا والاہ رکھا جی تل سڈے اور بھی نگاہ رکھے جی او پل بارہ ماں آخ اگر چنت تو ہونا تجربہ جی ہمیشہ انہوں کا پیار سینے رکھیں نارائ تقبیر <تصفيق> نارائن <اے> سال <تصفيق> نارائ <اے> تک <تحقیر تصفيق> سا کرو سا کرو پہ تاریخی تقریر واسطے پیر <تصفيق> میں تقریر کرنے سے پر میں نے ایک پغام آیا ہے تنپتہ کھیڑا چاولہ نے میرے والا پغام گھلے ہیں ہون اصلا میں یہ زور دیا عاشقہ نظارت کرنی ہے ہونسان نے ذرا موقع دیا آخر دعواجان الحمدللہ رب العالم اللہ کرے ہوور صحیح <laughs> ہے <laughs>